ما بعد فعظَ باللهه من الشطان الردي من بسمِ الله الرحم الرحيم آ موین ہاجر وجا ہبی ارجن رحمت اللہ وحی آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبج الكريم الأمين إن الله وملائكته يصقلون على النبج يا أيها الذين آمنوا يصقلوا عليه وسلمه تسليما سلام لیا سید یا رسولیا سیدیا حبی بل سلاد وسلام لیا سیدی خاتم نبی مکین السلام علیکم ہمدرو تو بعد آج اس دعا ہے قاد مت لک جہ جلّ بارگاہ اندر چی خاندان اور دوستاں سمیت آفیت و شاعد دارائنتا فرماوے آمین ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخشے صبح جماعت المبارک مختصر وقت کے اندر اللہ رب العالمین فضل و کرم نار ملاد النبی صلی اللہ تعالی وسلمے دو مسلم کی وضاحت جناب کے سامنے کرنا ملاز شریف کے حوالے دو غلط فہمیاں کا اضالا کرنا ہے پہلی غلطی پہلا مسئلہ جاہل مقررین دی جہالت اور دی وجہ لوک ملاد پاک جی محفل لنگر پانی جو کچھ اہتمام ہے اس دے ہی نظریہ پیدا ہو چکے ہے یہ فرضاں فرض ہے یا واجب ہے ایک چشتیاں شریف دا ایک مولی میں اتے تقریر کرایا تو اس پچھوں یہ آخ اس حد تک غلو کیتا ہے کہ چشتی غلط کہہ گیا یہ جڑا ملاد ہے یہ ملا تو نماز نالوں بھی وا فرد ہے یہ آخر دین چلب کرنا حدوں ود جانا میں جناب دے سامنے اس دا شرعی مقام اس کی وضاحت کرنا تاکہ پتا لگے کہ اس ملاد دے متعلق سانوں کے متعلق سانو کے نظریہ رکھنا چاہیے اس کا شری حکم کی شری مقام کی मां का अपना मकाम है भैन का अपना मकाम है घरवाली का अपना मकाम है मां घरवाली का मकाम नहीं देते मा घरवाली मां का नहीं देते इसे तरह ये ज ان بھی آپ اپنا ایک مقام حد ہے اس حد رکھو گے تو اللہ تعالی بارگاہ چی لچے گی اگر حدوں بداؤ گٹاؤ گے تو پھر وہ نیکی گنا بن جائے گا بے لگامے ج مکر ارین نے نامرا دے قوم کے وہ بے لگامے منہ چو کڈی سٹی آم وہ ادیم مطلب بنائی آ ہوں سوچن دی کہ اگر نماز نالو فرد ہوگ مقامات اوتے قرآن پاک دے اندر اقیم مسلات آیا کھڑا اقیم مسلات اقیم مسلات نماز قائم کرو نماز قائم کرو ات سمجھدار بندے ہو جیڑا فرد نماز تو بھی اچا ہوئے تو یارو۔ اس دے بارے نماز نالوں بھی زیادہ مقامات دے اندر قرآن پا سی اقیم الملاد اقیم الملاد اقیم الملاد ملاد کیسی جہالت اور خبافت کہ ایک بارہ بھی نہیں آیا اقیم الملاد ملاد قائم کرو ہر سال دے سال اس وا کے تے نماز تو اتر فرد بنا دینا انہ غلط بیانیاں یہ نتیجہ کہ جلوس دے جلوس ملاد واسطے نکلتے ہیں ہر طرح دے بندے شریک ہوں نے لیکن اوہی جلوس خدا دے تال فرداں پاسے نہیں آوے گا نماز والے پاس نہیں آوے گا انج ٹرالیاں ٹرالیاں تسا ویکو گے ٹرالیاں دیا ٹرالیاں جلوس کے اندر شریک ہو لیکن وہی ٹرالیاں نماز نہیں ہونگی ہیں. آس کی کی وجہ ادبیاں گلت بیانی کا نتیجہ کہ قوم ندو یہ دسیا گیا بھی یہ جی فرداں تو واقع فرد ہے قوم نے ادر ہی دور چ رکھ دوستو اس کا شری مقام کیے علماء نے اس کی اجازت دیتی ہے انہوں نے اس ہر درجہ بدا حسنہ اور مستحب تک لکھا بس مستحب ودا حسنہ یہ نفل دے درجے چاہتے نفل تو سنت ہے سنت سننت تو تے واجب ہے واجب فرض ہے ہوں اس نفل دے درجے تو چک کے کہ از خود ایک ملوڈیا دا او گنا ہے شریعت مصطفیٰ دے اندر تبدیلی کا جس دی سزا قیامت روپ گے اگر توبہ کر کے نہ مرے آل حضرت امام اہل سنت نے فتہ و رضویہ جلد نمبر انتی صفحہ نمبر چھ سو پندرہ آپ نے سنیا دیاں نشانیاں لکھیاں وی لکھیا نشانیاں سنیا دیاں میں انہاں نو موضوع لیا موضوع اتھے جناب نستیاب ہو سکتی سنیوں کی نشانی امام اہل سنت کی زبانی ستارہ نمبر نشانی آپ نے لکھی ہے کہ سنی ہیں جہن مجلس ملاد مبارک نو جائز سمجھتے ہیں وہ آب بھی جہاں نجائز سمجھتے ہیں ہن جا وقت دا امام اہل سنت دا او تے فرماوے جائز اج دگڑا ملا نہیں کھلوا دیا جہاں فرد سارے فرداں تا فرد کیوں ایڈا چڑائی ہے اس واسطے کیوں پتہ ہے اب دے ملوں نو بھی نماز ایک دیگ نہیں لبھی دی ادھر دیگ واہ لنگر من بخش پکایا ہونا یہ صرف ہر عولا ہے جس وجہ ایک غالی میاتی تین اسا کے پیش کیتے جانے جا حرام آخر مطلق وہ بھی زیادتی کرتے جنہ اس فرض واجب آخر وہ بھی زیادتی کر د اس دا درجہ صرف نفل دا ہے. اور یاد رکھنا سڈے آئیم کرام نے خصوصا خصوصاً پاک میران ہوس پاک یاروی والی سرکار نے اپنی کتاب فتوہل دے اندر اس گل کی وضاحت فرمائی کہ جیڑا بندہ فرض واجب موقع دے چھڑے اس دے نفل قبول نہیں ہوتے یعنی جیڑا بندہ شریعت رسول دے فرض آ کام چھڈے گا اس کا ملاد قبول نہ ہوگا روش پاک میرا کتاب میرے کو فتو فتوح الغیب فتو آپ نے مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالی دے حوالے رسول کریم سرکار تو ایک حدیث نقل فرمائی بحقی سونا نے کوبرا دوالے مخرج نے مطلب دے در اس دا بیان کیا مولا علی سرکار روایت کر کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا نفل نفل ادا کرنے والا بندہ فرد چھوڑ کے اس دی مثال اس عورت دی جہی حمل چکی رکھے لیکن پورے دل تو پہلو کچا حمل گرا چھوڑے تو نبی پاک نے فرمایا وہ عورت نہ بچے والی کھینچے گی ناو حاملہ کھیچے گی نہلادت نہملی یعی نہ ادھر نہ ادر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فرد چڑا ہے نفل ادا کرتا ہے اس دی مثال اس عورت کی ہے اس عورت کی ہے نہ وہ ادھر درد ہے خدا دی بارگاہ وارگا خیر نہیں پال میں جناب دے سامنے عربی عبارت پڑھنا تاکہ کوئی خبیث باطن بند آ کے رات میں ضلع میاں علی کندیاں خطاب کی میں آخیا میں میری گلت کسی نتراض ہوئے تو میرے مجمے چٹ کے میرے نام گل کرے بعد جڑا بھوکے گا او کتے دا پوتروسی جیڑی گل ہے سامنے کھولو بعد پچھو کرنے دا کے مقصد میں میں کا بند کرن دی خاطر عبارت پڑھ کے جناب غوث پاک سرکار دا بیان مبارک سنا دینا سفاہ نمبر ایک سو چودہ دتوہ ال غائب اربی المکالت سامنت ول ارب اعن فیما الم یشتا یشتغل ابی فرمایا اٹتالیسواں مکالا ہے آپ دا اس کتاب دا ان امیر المومی نہ سیدنا علی جبن ابی رضی اللہ تعالا نو قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسالا مسلم نوافل قبل فرائد کا مسال قبلا حامالت فلما دنا نفاس و حاصت فلاح ادا تو حامل ولاح ادا تو ولا مایا نبی پاک نے مولا علی روایت کر فرمایا نبی پاک نے کہ نفل ادا کرنے والا تو پاڑو یعنی فرد نہ نفل ادا کیتی رکھے اس حاملہ عورت واگ جیڑی حمل اٹھاے جب وقت قریب بے تے آپ سٹ چھوڑے نہمل والی نہ بچے والی یہ حال ہے فرمایا اس بندے دا کا جڑا نفل تور رکھی ہے تے فرد پیتی جاندہ ہے خدا کے فرد آ کام تھوڑا پرواہ کو نہیں نفل تے یاروی شریف تے ملاد شریف تے تور رکھی کڑا یہ کوئی شک بولنے کو پہلو شریعت رسول بعد اور دوسری مثال آپ نے دیتی ہے اس پاک میرا نے فرمایا جان جی تاجر دا نا تاجر تاجر دا ایک اصل مال ہے جس نال تجارت ہے اتو آ منافع آپ فرمانے جیڑا بندہ فرد خدا دنی پورے کرتا نفلوں تے دور رکھی کھڑا ہے آپ اس, اس تاجر آگوں جنہیں کول اصل روپیہ ہے کون منافع دی امید رکھی کڑا ہے بیان سنا رہے جو پیر سن تے مرید بھی تے ہدایت کے سن ہاں مرید پیر جہا ہے اس کو پتا جو فرد خدا کے کہڑے یہ ارس جہے بزرگان ارس ہوں نا ارس بھی اگر نیتاں صاف سہیو شرائط پوریا ہوا تو جا نفل بن ہیں یعنی سواو ہاتھ درجے کا نفل کام نے نفلی کام ہے شریعت ساری وہ ہے جس دا قیامت حساب ہوے گا حساب کوئی مائی دلال کا نہیں کہہ ستا کہ ایک بندہ ملاد نہیں منا ہون حساب ہونا ہے. کوئی مائی دلال نہیں کہہ ستا کوئی نہیں کہہ ستا کہ ایک بندہ یار نہیں کرتا قیامت حساب ہونا ہون کوئی نہیں کہہ کہ اگر کوئی اپنے وٹے کا ارتھ نہیں کرتا تو قیامت نو اس دا حساب ہونا ہے. حساب اس شریعت کا ہونا جہی مستفا کریم تنوع دے گئے جرد واجب تعقد سنت یہ شریعت دے. یہ قبلہ صرف لنگر پانی دے کھان پی سودا بنیا اور ستے پیر دور دے گا فرد پیتی جائے گا قضا کرے گا پیر نما قضا کرے گا مکسمی آ جی, سرد جی سرد. پیر ارس نی کلا ہونا فرد خدا دے قضا کرے گا اس خنزیر نوا خنزیرا پیر نہیں تو خنزیر تسول اللہ کا مجرم ہے تیرے گاٹے رسا ہو سی تو نبی قیامت نرو گے تیرا دربار والا جڑا وہ تینوں دروڑے گا کہ تین ہیا نہیں آئی اپنی طرف فرد بنا بیٹھا رب رسول فرض تین یاد ہو نہیں دربار سب شاہ ہر جمے کتنا رش ہوں بیگا پک سی پتا نہیں کیا کچھ ہے لیکن ایمان ویخیا جی کن بندے نے جہے نماز پڑھتے ہیں ان رن اتنے آنگیاں انہوں کے جاٹے کھلے ویخ آنتی وکھاو آنتی عورتوں گھر بٹھا وہ لانت وکری اور پینے فرد واجب خدا دے چٹ جا و نگاہ اپنی پلیت کرنی وہ حرام وکھرے انتقاب کیتے اے ان حرام نجائز کم جلڈا تھوڑی دیک قبول ہوتی دچال نے خود اتے رب بن کے فیصلے کیتے ہوئے میں صاف رسول کریم سرکار ولیاں کا پیغام کا سنا یہ تیریا ارسا دیا دے سب کچھ باہر چوس پاس فرما دے نو جو فر جڑے نہ فر وہ کہنے فرمایا حرام تجائز کام نڈنا یہ بھی فر لے یہ مطلب یہ نکلیا پر حرام تر نجائز کام ہیں نو چڈو گے تے تا جا کے ولیا کا ہارویں والے یارویں یارویں سی نبی پاک کا ملاد ملادو سی پھر امید رکھ سکنے قبولیت دی جے حرام کام کیتے تے اے وی سارا کچھ حرام بن جانا اے حلال نہیں لانا میری میریا گھ کے ہو گیا میں سننی تے ورگے دلے ہوں نے تو میں سننی بنتا ہی نہیں یار کوئی ایڈے حیران آج اج یہاں بریلویاں کی نظریہ بن گیا کہ جیڑا بندہ شادی کرے نا سنت دے مطابق میں کسمیا سنت دے مطابق شادی کرے ساز واجے گانے خسرے نہ بلاوے بریلوی قوم دے بندے پتا کی آتے ہیں وابی, وابی ہو گیا لاکھ دلانت نے کیا یعنی مطلب یہ نکلیا بھائی دین آلنا عمل والا بننا اے وابی دا کام ہے دین بننا بد عمل بننا اے سونی دا کام یارو یار کچھ چوکھی گل گیا ایک خالی ہے گل دے اچھے گل گیا دال گل جاوے تو کھان دے قابل ہوتی چوکھی گل جاوے تو کسے کم جوگی نہیں رہتی یہ آپ چوکھی گل گئے یار اوہ وادیاں دا کم دین اولیاء اولییا کول سی ماشاء اللہ اولی تو آ جی. سنیت دی وراثت سی اجبابی کروشا سمجھ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی نے کہ نہیں آ رہی لیکن گل اصل یہ ہے اینی ضرورت کسی نے کہ یار سچی گل منہ کے قوم کو سمجھا دے خوشامتی ٹو لائ گئے تینوں خوشامت کر کے انہیں یہ ہے یہ کاضی راضی سکے کیڑے پاسوں خوش ہو یہ نہیں ویخیا خدا رسول کا پاسا کیڑا ہے دوست یہ سب کچھ ہیں نفلی کم پہلو فرض خدا دے پھر واجب پھر مقد سنت اے ترتیب رکھ کے پھر ملاد کریں پھر برکت کی امید رکھ سکنے مستفا کریم دے صحابہ ہر سال یہ ملاد کیوں نہیں سر کرتے جیسے کس آسر کرنے انہیں جڑی سی نا جو رسول پاک ان امانت سپرد کر گئے تھے شریعت والی انہوں نے زور رکھے فر واج موقع سنتا کی مستحبات اس کام رہسا راضی ہویا ہے انج راضی ہویا ہے کہ ردو اللہ عنہم تریت دے, دے پچھے پایا نفلی کماں یہ سڈے غضب اللہ تعالیٰ ناراضگی کا سبب بن گیا خود ملال یہ یارویاں یہ عورت اللہ تبارک دی بارگاہ دا, بار دا سارے واسطے سبب بن جانا سمجھ نہیں آئی میری گل ادارے بندے میں ایک مثال دیکھ مسلا تین سمجھا شادی ریا درادری کٹھی ہوتی ہے دے پکتی ہیں پیسہ سٹیا جا ویل سٹیاں جوشن ہو لگیاں لگیا ہو بڑے بڑے استعمال ہوندے ہیں لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے اصل مقصد نکاح ہوتا باقی سب کچھ جڑا وہ نکاح دے واسطے نکاح دے واسطے ایک ذریعہ دے ذریعے تورتمال ہوتا نکاح نوک بخش کی خاطر ہوتا ہے اصل مقصد ہے کہ صرف دو کلمے پڑھا ہیجاب قبول کراؤ कोई बंदा उसकी होादी बिरादरी कटी होगा चढ़न सैकड़े साब से देगा चढ़ जा रपया दथिया दिया, दथिया उत्तों वारिया जा इलाका बाजारा में बाजार सजे खड़े होकर निकाह ना कराया जाए कलमा ना पढ़ाया जाए ہاب قبول کرایا جائے دسو کیا لاڑا راضی ہوا خوش ہوا ایڈا ہوکا بھر کے نہ ٹھنڈا اس آخر اتری نہ لے نہ کوئی آؤں صرف دو بندے لگے آدھے نکا چکر اچھا دے میں نک تھی خوش ہونا سال ان میں پچھے منہ کی مو سا میں اگر نکاح اس لاڑے دا کرا کی بجائے اسے سجن بےلی کا چکرا مگے موڑی مان دسو گے کا حال ہو سی اگر اسگیتر اس, دی نو اس دے دشمن ٹور در کی بن پھر گولیاں چل سن کہ نہیں फिर उन्हें आखना है हम एडा बगारत मैं भी नहीं आ, मेरी मंगेतर हो दुश्मन ल जावे जान जाले दिन यह भी मेरे को बर्दाश्त होंदा हूं ना मंगेतर रवे तो ना तुसा रवो इवें नहीं ओए दोस्ता पाक मुस्तफा करीम की आमद का मकसद حضور دے دن دا مقصد مستفا دی فرما برداری حضور دی تابے داری جی فرما برداری رسول اللہ لہدی اگر اے ہو گئی پوری تو پھر جنج دونا بھی قبول بے بیگا لہویاں بھی قبول نے پیسے سٹنے بھی جی کبلا اے فرما برداری والا حق پاک نبی سر گئے یہ آپ فرما برداری کی کرے کسے اور نبی دی مستفا کریم سرکار زیادہ بچاؤ گے جے فرما برداری تھڈو ہووے حضور دے دشمن دی حق ہے جگاہشمے لڑائی پوسی خلب تے تہر تے پوسے فرما برداری کا حق نبی پاک نجائے دیتی نوم دے ملا تے زورے نبی پاک ایمان نالگا سے نبی پاک سرکار نے یہ دا وڈا جیزا ظلم کہا راپا کیتی باٹھے ہیں اس انہوں ویکھنے یا اور ساڑھیاں دے گا ویکھنے ہیں انہوں تیہاں پہ کہ نہ تُساں دے گا چڑھا دے نہ تُساں جناب جی بٹیاں لوں دے نہ رپییاں نشاور کر دے. ایک فرما برداری دا حق سانو دین دے تو تے سن راضی ہو جانے سے جی مستفا غلامت سابت رالی ہو گئے سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ یارو کچھ تے سوچو کردے کی پایا یہ گاٹے نفے سارے اگے ایتھے کر کے ٹور گئے ایتھے رہ گیا اگا حساب کتاب کو نہیں آنا نہ ہر ہر شہ سامنے آنی کہ نہیں سامنے آنی ولیاں مذہب تو ایمان والے بندہ باغ جو مرد پہ سمجھ سا پیر بہو فرماندہ ہسن دے تر تلال یارا ایویں گزری جویں پانی وچی پتا سا او سال سامی او تانوں سٹ گدے حاصل تے پلٹ نہ سکسے پاس مالک تین تو لے کنگسی بہرتی گھٹنا ماسا ong mm -hmm. بولو سبحان اللہ رضامندی کا ایلان کیا جنجا تے جو کچھ نا ادھر نہیں ہونا وہ جا اصل مقصد سی او پورا چا کیتا. اصل مقصد گوائی بیٹھیا تو تے جنجا تور رکھ بیٹھ جنج آئی جن پہ پہ لنگر تقسیم پہ لگیاں کھڑیاں جلوس نکلتے پائے مستفا کریم بازاروں سوار نہیں آئے میرے آقا دل سوار آئے دل سارے پلیت ہو پائے جھنڈیا لا کے بازار پہ اللہ میرا مستفا کریم اپنا گھر نہیں سوارا دیوا چراغی حضور دے دھر پاک کوجرے پاک رسول کریم دے پوڑی دی فی نبی پاک سرکار دے ہجرے پاک کی چھت ولے لکڑ دی پوڑی ایک ڈنڈا ٹوٹیا ہے حضور چڑے نے ڈنڈا ٹوٹ پیا سرکار تھلے دیکھ پائن پیر پاہ شریف نموچ آگئی مہینہ بیٹھ رہے صحابہ آرد کیتی حضور بنا نہ لیے آپ نے فرمایا اللہ دا حکم چھتی ہے انہا لے اللہ دا حکم اس تو چھوٹی ہے انہا لے کیوں بناونا گھر دی پوڑی دا ڈنڈا تک بھی حضور نے نہیں سما رہا اللہ میرے قدی قسم خدا دی। گلی نہیں بنوائی گٹر نہیں بنوائے جس جی ہال چیتو سال چار شران حضور خود فرمند نما بوس تو خراب دنیا لاب عمارت ہاں جی ان خراب دنیا لاب عمارت ہاں ہضور فرماندے نے مجمع الزواد دی حدیث پاک کے حضور فرماندے لو میں دنیا سوار نہیں آیا دنیا اجاڑ کے آخر سنوار آیا میں دنیا اجاڑ سو... اجاڑ کے آخرت سنوار آیا کیا مطلب ہو؟ ماتے تھے دنیا دے شروع ماتار شرو گھر چکر چ پے گی آخرت یاد نہیں انسانیت کا درد نہیں رونا مسلمان کی ہمدردی نہیں رہ سکتی ان فکر نہیں رہنی وہ شر یاد نہیں رانی اندھی دی دی دل دی بہن کی عزت کی قدر نہیں رونی جس لانتی نے دس دس لاکھ روپیہ ٹٹی خانے لا <سؤال> اس دے دل چھی بہن دی قدر ہونی ہے اس دے دل دے دل اندر کی انسان دی قدر ہونی ہے مردارا فی او آخے گا میں چالی ہزار چالی ہزار روپئے کی ٹوٹی تا لوا جا لرین کی ٹوٹی چالی ہزار دیے گا اس بندے دا پتر بننا اس کسی انسان دا درد رکھنا حق مارے گا کا حق مارے گا پیو کا حق مارے گا رشتے دار دا حق مارے گا لکھا لٹرین سوارے گا جلا میرا نوی دنیا سوار نہیں آیا نبی یہ پیغام لے کے آئے اپنی دنیا اجڑی ساتھی رکھ لو جنت کے محلہ کا انتظار کر رابو ت <تصفح> उजड़िया जानी उजड़िया संवार जिन्हें उजड़ना ही उजड़ना इनू के संवार समझ नहीं लगी ने मैं दूसरी गल दी वजाहत करना इस गल محفل ملاد کے بارے لوگ گلت سمجھتے کہ جی یہ پکا قبول ہے دو گلن کر دینا کہ ایک درود پکا قبول ہے بول رہا سنت بابا ایک بیٹھا تھی آدھا مول سا سنیا سنت مل آخیا بھی درود جیس نیت نو یہ بھی پکا قبول ہے ملاد ہی پکا قبول ہے توں شک والی گلے تو ساڈے جس کمڑی لگی بیٹنی میں آخر جی میں ان شاء اللہ تاری کمڑی ہونے لا اندر لا جی میں آ جناب ایک بولو لگا بے درود پکا قبول ہے نماز در شک تو ہو سکتا ہے پر درود قبول ہونے شک نہیں میں کہو شاید آری گل دیں گے میں نماز دے درود ہے یا نہیں نماز دارے شک کے پتا قبول ہے کرنے درود پکا قبول ہے. دے نماز دے درود کو وہبی کئی بار درو بھی سال بریلو مسیح بھی سال ختم پڑھتے رہتے رہت کرتے رہنا کام ان سوار دئی جن کے گھر ختم پڑن جان د اس دئی گل سو پڑھی تو میں نا پر یہ یاد رکھی مینو لبا سے تھا شک پہ گیا دوسرے آکھیا درود شریف میں پڑھ رہا لیکن میں بڑی تحقیق کیتی ہے بدت جہز کو نہیں باہر میں پڑھ رہا ہوں اس وقت بئیمان کر لیا اس میں پانچ سات رڑا کے مسجد رجسٹریشن چکرائی اپنے نا سالوں تو بعد پتہ لگا کٹ کے باہر کھیا مشید ہوا پی بٹیا بھی جامع مسجد دوا کیا ہوا اٹھارہ سال رہے ہوں میں پوچھنا اگر درو منافق پڑیا جائے تو قبول 18 سال پڑی بھاٹیا والی مسجد ویچوا جو بریلوی پڑتا تو پوچھ او قبول ہے होन, होन, होन, آلو مار آلے جتھے مولی آلے نی کرنے وڑ کے ویکو دا کتنے کردے رہ گئے خدا کا بندہ اندازہ لگا کڈی کباست آ گئی شریعت کچھ قرآن کچھ حدیث کچھ نبی فرمان کچھ یہ لانتی مسلے کچھ نہیں یہ اپنی ڈائی تھلی مسیت وکری بڑائی سجنا دوسرا ملاد دے بارے آخ دیں میں تنصاف دسنا بھویں درود ہوے باہو ملاد ہوے باہو ایمان ہوے بھاویں ہجرت ہوے بھاوے جہاد ہوے بھاوے نماز ہوے ہر عمل داستے ایک تو خلوص شرط نیت خالص شرط دوسرا پکا قبول ہونا یہ کسے بھی نیکی واسطے یقین میں، میں، ہر عمل دے ہومل ایک خلوس شر نیت خالص شرط دوسرا پکا قبول ہونا یہ کسے بھی نیکی واسطے یقین نہیں رکھ سکنے شریعت اسلام دا قانون حکم یہ ہے کہ ہر وڈی تو ودی نیکی چھوٹی تو چھوٹی نیکی دے بارے صرف امید رکھی رب قبول کرے گا پاک نہ کریں جو فیصلے رب کرنے تر نائ تفتی محمد دیکھو سجنا ارشاد ربانی آ منوین حاجر وجہ دفی سبیل ایک ارجون رحمت اللہ وفور مولا سونا ہے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ دے راہ جہاد کی لوگ نے جڑے اللہ دی رحمت دی امید رکھتے ہیں یہ سی اکبر ورگی پہلو گل رب پہ کر دے مستفا دے حضور دے دہلے بہتے کرام جنہیں ایمان لیا سب تو پہلو جہاں ہجرت کی اللہ دراوت جہاد فرما مولا تعالی انہوں بے بارے فرما ہے وہ اللہ دی رحمت دی امید رکھتے سجنا تے باغ دی مولی ہے دیگ پکا کے پک کے امید رکھے مولا فضل فرماوے گا ہک دیگ کر کے پک کریے اصا بخشے پے قبول ہوئی پی مر سمجھ لے غلط اص ہے سچا رب دے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے میرے پاک نبی یار ایمان ہے سمجھ آئی نہیں سچ سن بولا ابے شبیر شاہ فیدے شاہ کم کوئی نہیں کسی آخیا اگلے دن شبیر شاہ تین فون کردہ رہا کہ میں آخیا میں اس نال گل تک شاہ باہ جنیا پیچھے تقریرا کی ہر تقریر تیری ایک گنا اور گنا کبھی تو کبھیرا ہے سارا کی رب تو معافی منگ کے مولا میں کیتی اور تقریرا کر کے میں معافی منگنا اگو تو نہ کرسا واسطے بولنا حرام ہے میں چیلنج کی پوچھتے ہاتھ رکھو وہ مکر رہے قوم کا بٹھا بیٹھا ہے یہ آخری بھائی آخے فلاں مکر شیر ہی سترے پڑ گئے آ کے آواز ہی ول نے نہ لویے میں آخا ملانگ چلتا آواز بھی سارا ودر بھی ہوں نعتیں بھی انہیں شروع کر دیے تم ملانگ نہیں انہیں ناتہ شروع کر دیوں پتا ہے انہوں نے پتا ہے جہے بریلوی ملانے نا صرف میرے دو شیر نات ویخنے آشک رسول ہے پکا پی دین ہو سور جان جو کلندر دائے سونا یا پاک پتن تن کلوتی میری مہری کام سورے سو بی کر کلام تو شروع کرو سیٹ گیڈی چلا اسے کے سٹ آ کے کلندر پا کرے آخو حرام پہ کرنا مول صاحب شرم کر کوئی کی کی بول دی حرام ہے आज तो कलंदर कलंधर निकल नहीं, नहीं हराम की है, औरत कुरान नहीं सुना सकती तेन कोई शर्म कर कुरान नहीं सुना सकती तो कलंदर दे जड़े दौड़े तेन सुना पी समझ नहीं जगी हम सजना सदके जावा तेन उम्मीद का थोड़ा मतलब समझाव اللہ فرمایا نا کہ امید رکھتے ہیں ایمان لا کے ایمان ایمان لا کے امید رکھتے ہجرت کر کے امید رکھتے جہاد کر کے امید رکھتے پک نہیں ہوں امید دا کے مطلب ہے امید دا مطلب یہ مطلب ہے کہ اسباب پورے کرو شاید مڑ آس رکھو مولا فضل کرتی پھال لاسی یہ امید مثلاً اولاد جمن اسباب ہیں میاں بیوی دا ملاپ پڑو میاں بیوی دا ملاپ والا سبب پورا کر مڑ آس رکھ رب اولاد دے تے اگر کوئی بندہ اے ملاپ پورا کرے نا سبب پورا کرے نہ شادی تھڈو کرے نہ تو آخ اٹھارہ سال کے پتر ہونے آئے آخان گے ضرور آن گے پر تیرے نہیں ہو گے इमें नहीं। ने ने ने ने ने ने ने खुदा दा बंदा तूमे आ रखी बैठा होने मोटे आवे तो सारे ओन हसने आखना चगला बेवकूफ हिंदवाने हिंदवाने के बीज उगसड़ तुमे बीज न उगण गे खुदा बंदा اسباب پورے پوری آس رکھو مولا پھل آئے گا بخشیچن دے توجہ بخشی بخشیچن اسباب جنت جان دے سبب گناہ نہیں گنا بچنے نیکیاں اور امید دا مطلب یہ بلے گا کہ ادھرو نیکیاں کر گنا بخچو آس رکھ مولا جنت کا فرماوے گا ور سجنا کل آ امید دما قوم کی کردی آخد مولی صاحب آسان گناگار ہیں بڑے گناگار ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن ارمت امیدوار ضرور ہیں رب کرم کرے گا امید دمانا مانا قوم کر دی گناہ کرنے پھر امید رکھنے ہاں اللہ رحمان کرم کرتی ہے اسی طرح کہ کنک گڈو نا جی کنک گڈو نا کوئی کام کرو تے موڑ آکھو بھئی لیاؤ سی مشین کنک کٹنے والی کمپین کمپین آخو وڑ جا مربے پیری جا جائے ساری کٹ کے میرے ڈیری تایا مرے کٹے کہڑی شاید گوئی کچھ خدا دس کا امید دا مطلب کہ ادھر سبب پورے کر پھر آس رکھ مولا فل لاگا لیکن, لیکن وضاحت کئی وارا سبب بھی پورے ہو لیکن موڑ بھی اللہ پل نہیں لا ہاں سہ ہزار شادیاں کر کے ملا پڑ سبب پورا ہے لیکن بے اولاد لگے پھر دن بیچارے انو مر ہو گئی ہے نہیں ڈھیچا کچھ کئی فصلہ گڈ دن بیچارے دیاں اٹھدیاں تباہ ہو جاندیاں نہیں توڑ چڑھن دیندا साडा तो कम इ माली का कम पानी देना भर भर मशक पावे माली का कम पानी देना ते भर भर मशक पावे مالک کم پھل پھل لانا یا نہ لاوے یا ناوے خدا دیا بندیا جنت جار دے د بھی پورے ہودرو نیکیاں ہودروں تو بچیا جاوے لیکن مڑ بھی ڈر رکھنا آست رکھنی ہے مولا رحمت فرماے گا پر نال ڈر رکھنا کوئی پتہ نہیں بے پرواہ ہر شا رد کر دے پر قرآن سنا بولو چانت قرآن پاک دیکھی فرما وی نو نما الى ربهم راجعون مولا فرمانہ ایمانداروں سفت دسدھ اللہ د راہ دے جو کچھ اللہ دے دین دینے جو کچھ دین دینے انہ دے ان دل ڈرتے ہوں نے دل کم دے ہوں نے آیت مبارک دی تفسیر اللہ تعالی دے پاک محبوب دی تقریر حوالہ سن تمری شریف ابن ماجا شریف پھر انہوں دونوں تو مشکات شریف کتاب رضی اللہ تعالی کالت سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا یشربون الخمرا ویسر خون کاللا بل سدیک بلا کن ملوین یسو مون پلون پدم یخاف اللہ یوک بالا مین اس آیت مبارک دی تفسیر کے جو کچھ مومنٹ دین دے دل ڈر دین دین آیت مبارک دی تفسیر اللہ تعالی دے پاک محبوب تو مشہ فرمان میں پچھی سی یا رسول اللہ کیا جڑے شراب پیڈے نے چوریاں کرتے ہیں مر ڈردے نے کتنے رب دا قہر نہ پائے جاوے عذاب نہ پی جائے اللہ تعالی دے پاک محبوب نے فرمایا لایا صدیق, صدیق دی بیٹی اے او لوگ نہیں بلا کن اے او لوگ نے جڑے روزے رکھتے نہیں نماز پڑھتے ہیں صدقے کردے ہیں مر جردے نے ہو سکتا بے پرواہ قبول نہ فرماوے جڑا گناہ کر کے رب تو نہ ڈرے اس نو مومن کیخ ہیں رب تالا مومن دیفت دسی ہے کہ مومن نمازا پڑے روزے رکھے صدقے کرے مول ڈرے گا کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں علم پڑے دام کر میں پڑھیا اور جبار سدی وے مت روڑ دیوی دھد دو کر करके सुना सिद्धी अकबर फरमा मेरा पैर एक पैर जन्नत होर जन्नत बार हो मैं मुड़ भी डरगा कोई पता नहीं बे पर वरदीगार बेपरवाह कोई फैसला कर छे वै सजा जो एक पैर जन्नत चोवे एक जन्नत तो बहार हो پیا میرے دونیں پار جنت تو باہر نے مڑ آپ کیوں نہ ڈریے معلوم ہویا قرآن کے مستفا میں فرمان دے مطابق یہ جڑا کرنے آئے پک نہیں کرنا خوف رکھنا ہے جتے آس رکھے گا قبول ہو خوف بھی رکھ کوئی پتہ نہیں پروردگار قبول قبول کہ نہیں کر سجنا فرمان رسول سچے اج کا موڑ ہے ملا آخد پکا قبول مستفا فرما دے جو دردے نے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے صدقے کر کے ملا کر سمجھ آئی کوئی نہیں کہ نہ اللہ, <laughs> اور نال اللہ دے بندیا او دی بار گاہ قبول ہورت آئی کھڑی اگر خالی اینی نیت آ گئی ہے نا کہ میں میری عزت بنے قدر آخر یار پیسہ خرچ کیتا سو لا چھڑیا سو تے جہنم, دا بالنے ملاد جہنم دا بالنے اللہ تعالیٰ کیا رو فرماے گا جہاں وایا سی انہوں کو جر منگ تو میرے کیتا ہی نہیں ہاں اللہ سے بندے کو سمجھا رہی نے کوئی نا خدا دے بندے اللہ دی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ،, ماشاءاللہ. جے مومن صدا جی جم سدان تو سن شیر محد تلے دے محمد تو ماشے تلیں دے محمد حقیقت دے پر دے فڑیں دے محمد اللہ تو ماشے تولے ماشے تلنے اور ملاد پا کے جنو فڈے علماء نے مست فرمایا اس دے اندر شرطا رکھ اگر وہ شرط پوریا نہ کوئی حرام شامل ہو جائے تو حرام ہو جی ہاں الہ حضرت عظیم البرکت سرکار کو پوچھا گیا جی ماشاءاللہ حضور بیریش لڑکا بیریش لڑکا جی جنو داڑھی نہیں لتھی جی او نات گاند ہے پردہ سر نال جی کہ اس محفل جانا جاوے جی اپ نے فرمایا بیریش لڑکے دا نات گانا حرام ناجائز ہے اس محفل چ نہ جاؤ اس محفلچ نہ جاؤ جی جتے وہ پڑھتا پیا میں فرحان کا دریری کوٹیا پھر جی جان فرحان ایک نکا جہا شتونگڑا کراچی جی جی دا جی جی اور نامراد ہر محفلچ میک, میک اپ کر کے ہے میک اپ کر کے ہے پھر جا ٹرکی لوگ نے نا ٹرکی ٹرکی جی شرارتی شیطان لوگ ہوں قوم جی جی اکثریت دنیا ننگیا فلما ویکن والی جنا جی دیا فلم او لاڈا پھر دور دور تو راتی میں میاں والی سن دس میاں آیا ہے بندے وہ ہاں جی جڑے بدکار لوگ سنوں چوک کے کھڑو سن کی سن کتاب جلدی جفا پا رہا گٹیا تھی چنی ہوٹایا یعنی وہ لانت ونڈا ہے ہاں لانت ونڈا فرد اسلام اندر بریش لڑکے کا حکم لڑکی جڑکی ہوں لڑکی نہیں پڑھ سکتی نا کسے دے سامنے نہیں آ سکتی نہ پھر جناب آخرے ناد گا میک اپ کھڑا ہوے محفل دن چیڑن چھیڑخانی کرنی لانت پہ گی اتوں پناہ پنج ہزار وہ فیس لو نگمے اپنے سورا اپنے فیس پن پنجا ہزار لکھ لاک روپیہ جی وہ وکر حرام آلہ حضرت فرما دغمے کمائی شریعت اسلام فکا فرما د کہ نگمے کی کمائی نگمے کی اجرت کھانا حرام جہا پیسہ کمایا جنہ تو لیا انہاں نو واپس کرے کھاوے گا حرام کھاوے گا کنام کٹے کن حرام کٹھے یارو اور یہ حرام این کٹھے کر کے تے ایک دی محفل دی پہ ہوں سمجھے میری قبول پہ ہوتی ہے وہ تو لانت بھی پہنتی حرام ہے ایک نفلی کم نال ایک حرام رفلی کم حرام ہو جا مسئلہ شریعت رحمتوں بری بارات رحمتوں کی بارش رحمتوں کی برسات ओ, لانتوں کی برساتے کہ کرامتوں کی برسات لانتی شریعت رسول اڑائیاں جان رحمت آنی ہے رحمت دی شریعت دی نگرانی ہوئے سمجھ آ گئی نہیں آئی بولو سبحان اللہ اور میری آخری گل سنو یہ قبلہ کہ جڑا ملاد کرے پکا آشق رسول بریلویاں نزدیک ملاد مناو پکا آشق او نہیں آدھے پکا سن بابا سننی ہے ملاد ہدور ملاد جو کر دیتا تے سننی تو ہو گیا بس گل مک گئی اچھا جی میں ایک پوچھتا ہے آشت یار دس بھی جی ناس خان ہوں نے یہ کہ شیر تپڑ دن روح والے لیکن آپ رون دے کیوں نہیں شیر آج پڑھن گے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں اترو ہت ہک نہ ڈر رات ساری رات ٹی وی ویکے گا ہا اگلی محفلے چھے گا یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں میں کہو تم دسا یہ کدو روڈ نے آیا میں جدو پیسے نہ ملنے گھر تک نے بڑی بیڑی ہوئی بغیر تک سا سانو مرا چاہ حضرت بریلوی بھی فرماند ایسا کلام بولنا جائز نہیں جس کلام دے اندر حقیقت نہ ہوئے گل لائی جائے ان حقیقت نہ ہو نبی پاک نال ہی کوڑ مارنا رویا ہے کون نہیں دن رات آم کگلی دن پیا رونا ہاتھوں ایک نہیں مصطفیٰ کریم الٹا مجھے ہوں سنو میں تھانو یہ دسنا چاہتا بڑی اج پہلی بار تھے اگے رات کھولنا پا پہ پہ پہلی اکھ دن نا کہ پکا جی آش پکا سننی ملاد کرا ہے یہ ملاد خالی ملاد نا خالی ملاد مناوا اے ٹنڈو مومن ہونے کی دلیل نہیں سنو سنو مرتد منافق بندے ملاد منا اور اس ملاد دے پر دے منافقت ہر رنگ چد رکھنا ملاد رنگ چ نماز دے رنگ روزے دے رنگ حج جی, ہر رنگ منافق ہوں حکومت پاکستان جی ملاد منا دی ملا ملا سکول کہٹیشن لیکن کھیں گا سنی نے تے سنیت دیونا دی نشانی بن کم سکتی ہے جو ایے حکومت والے سکول والے ریڈیو والے کرسمس بھی کرتے ہیں کرسمس جان دے کرسمس ڈے پنجی دسمبر ہوں پی دسمبر نوڑھے حضرت عیسا کا جنم منا لیکن کس حقیقے اندر قیدا کہ حضرت عیسا خدا کا پتر نوز بللہ حضرت عیسا کی والدہ خدا کی گھر والی نال درسو کٹے ہو کے دن منا دن کہ حضرت عیسیٰ خدا در جمیا ہے کفر ہے یا نہیں وہ کفر ہے یا نہیں لم جلد اس پاک دے بارے نظریہ رکھ کے جنڈیاں لاؤ دن دن منا دن ہوں جیڑا اس <میدر> دن دے ویچ انہ دے نال ہووے شریک انہ دے نال کرے چھٹی انہ نو دے مبارک انہ دے نال کرے پروگرام او ایمان نال درسو او کفر چھریک ہو کے کافر ہویا کے نہ ہویا ہویا کے ہویا ہویا نہ ہویا تو ہون میں پوچھنا حکومت جب ملاد کر کے سنی بندی ہے ری نگاہ کرسمس چوڑیا کا دن نہیں تو منا چھٹی بھی کرتے سارا کچھ ہوں پروگرام بھی آدھے کیک بھی کٹتے آم اپنی عیسائی برادری کے ساتھ برابر کے شریق ہے برابر गेखो गेखो جی ملاد منا سننی تو کرسمس منا چوڑے نہیں منگ گے اچھا بسنت میلے کی چھٹی کرتے ہیں کہ نہیں حکومت بسنت بھی منا کہ جلے چو تو پتنگ اڈا دے بسنت کہنا سکھا ہندو ہوں تصا خود سمجھدار ہو یہ دسو کہ تی حکومت ریڈیو سکول ٹی وی کا مطلب کی ہوا انہ کا مطلب کیا ہوشی یار دسو کنگر میں اگلے دن خطاب کی ادھر چک سواری کشمیر میں پوچھا ملہ کیوں हूं एक बंदा बैठा थी वह आता हर फन मौला, <laughs> मिस्टर, जनावी मौला।, जनु काईद मौला मिस्टर जना भी हर फन मौला जिन्हों कैद आदम आख दा वर फन मौला मैं हां मैं आख जे सुनी हों मिस्टर जना तो इनू भाबिया कद प्यों नहीं आखना जे हों भाभी तो शिया कभी प्यों नहीं थी आखना شیا بابی کا پیو ایک ہو سکتا ہے جی ہیا سپاہے سابا جنہوں آدھے خون خرابا انہیں کدی پیو نہیں سی مننا جی ہوں مسلمان تے سکھاں تے ہندو کدی بابا قوم نہیں آکھنا جی ہندو ہوں تے مسلمان کدی نہیں آخر یہ کہہو جہ بابا ہے हर फन मौला समझ नहीं आईने के जेड़ा उस मुल्क बनायाल्क हर हकूमत हर फन मौला चूड़िया का दिन भी कट्ठे मिलाद भी। कठे। बसंत भी मालूम होया सजड़ा خالی ملاد منا لے یا مسلمان مومن نہیں بن سکتا ادھر ملاد بھی منا دے نال کرسمس بھی منا دے کفر دے بھی برابر دے شریق قبلہ بلا مڑ کی گا ملاد سنی بھی نشانی ہے سنی کی پشا خالی ملاد نہیں پھر ملاد جو نال پہلے مستفا کی شریت وے کفر دی مخالفت ویخ ہر باطل نال جنگ رکھ د مستفا کی شریت نال دلام اتفاق رکھ دے تا جا کے آخیے سنیے ورنا خالی ملاد مناور نال سننی بن نہیں سنو ایک تو نا سمجھا بولو بولو اسلے کافر پتہ کی آئی کہ اسلام نا منو میری گل سمجھا جی یہ نہیں خدا رسول اسلام نا منو یہ آخری نے جی نو مندجے کفر بھی تو من لو نا کفر تو برا لینا تے پکا کافر ہوں وہ بندہ جہاں کفر خدا رسول مننی جائے نا لیکن جان کفر مننے گا تے مسلمان تو لانتی کے پتر ہی رکھ زور رکھے کھڑے نے تاں کر کے تکومت والے سکول والے ٹی وی والے سارے لاہنتی ادھر قرآن بھی رکھن گے نال قران ہوے گا نال کلمہ ہوے گا لیکن نال کفر بھی ہوے گا نال کافر بھی, ہو بھی ہون سارے پاسے رکھن گے تے سارے پاسے رکھن والا منافق ہوندا ہے مسلمان نہیں ہوندہ او کافر ہوندا ہے مومن ہوندا ہے جیڑا صرف اللہ رسول نال ہوے سبحان اللہ جی میں مثال دینا تہاڈا سنگی او اسی جیڑا صرف تہاڈے دڑے روے جی جی جیڑا تہاڈے دشمن نالے دڑے وی روے پھر اونوں آکھو بولیا جی جی سنگی خالص خالش ہے نا تو راب رسول نو مومن بھی چلدا ہاں چاول خریدن جانے رکھ پڑا تو بھی بھی بھی بھی بھی بھی آ, رلے ری ہاں <تصور> سپر کرنل اچھا تین سیدے سای پوری سابت چاہیے ٹوٹے دا رلا نہ ہوب رسول کوفڑ کا رلا کبارا ہوا کبلا میں نہیں میں نہیں آندا جی خدا رسول کا نام لیندے نے تو من کا دعوی کرتے ہیں بھی منگتے ہیں تو کافران بھی منگتے ہیں روڑا صرف ہاں मैन एक कहता जी रेडियो स्टेशन उत आख कदों इनकार करना पर आई आई तो मैं मुड़ मिसाल दीती मैं जला एक बंद किस का मेहमान बने वो अगे अठ वनकिया खाने रख दे डेरे से लेकिन एक प्लेट न टी भी रख दे گند کی جڑا زمر والا مہمان ہوے گا لانت بھیجنا میں اٹھ کھانے میں بیٹھتا نہیں تا بغیرت بندہ آ کی رکھے ہوا ٹھیٹ مہمان انہیں آخنا ابھی ادھر ویخ نہیں سی گل کہ نہیں جا بغیرت مہمان ہوا انہیں آخنا ابھی اس پلیٹ وال د ادھر کھانے آئے لیکن زمیر والا اتے بیٹھے گئی وہ میں خیال لانتی ملا کاری بے مانو جہرا زمیر والا ہوگا نا وہ آخ گا جب تروی گھنٹے کنجر خانا ہوا دے قرآن ددیت اصا تو اتے جانا ہی نہیں جہرا ڈیٹھ کاری ملہ وہ کنجر آتا ہے اصا ادھر ویخ دے ہی نہیں کوئی مرے نہ مرے ساڑھے پانچ چلو ایک ایک پروگرام ریکارڈ کرانے کا پانچ سو مل جاتا ہے یہ جڑے یہ جڑے لوگ بہانا لوگ ٹی وی تا رکھنے چیشتی مولی بچ اچھے پروگرام بھی پوتے ہیں خدا کا بندہ اگر اٹھ خانیا گند رکھنا تو ٹھیک سمجھنا تھیجنا مڑ ایک تروی گھنٹے دے کنجر خانے دال قرآن رکھنا چائے وے کہ یہ وہ جائز نہیں سمجھنا ہے تے یہ کیویں جائز ہو سکدا ہے اللہ نو کیویں دوارا ہو سکدا ہے کتنا بڑے کفر دلال میرا قران ہووے اللہ تعالی نو پلیتی ماں کا نہیں وحدہو لا شریک ہے وہ اندر صرف میری گل ہوے شیطان دی ہو بھی سمجھ آئی سمجھ آئی نہیں؟, نہیں ساڈا کلندر اقبال فرما ہے باطل دو پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دو پسند ہے شریک ہے شرکت میا حق و باطل نہ کر قبول شریت <سؤال> مسئلہ شراب پیو تو پہلوں جس بندے بسم اللہ پڑھیے کافر ہو جائے گا مطلب توجہ کرو شراب پیو تو پالو جس بندے بسم بسملہ پڑھیے کی ہو جائے گا یار اللہ دا نام لیا بسملہ پڑھنے کا کافر کی مطلب او کافر پہنتا پلیت تو پہلو پڑیا حرام تو پہلو پڑیا پاک دا نام یہ مطلب یہ پلیت نہ شراب نہ پلیت نہ سمجھے کا فرے تا کر کے فقہا فرمایا جس نے بسم بسملہ چ پڑیے شراب تو پہلو کافر ہو جاسی سکے ہک شراب پلیت تو پہلو بسم بسملہ پڑے کافر ہو جاوے کہ ج تروی گھنٹے پلیتی ہوئے کرونا پلیتیاں ہو پلیتیاں تو پہلو قرآن پڑھنے والا تقریر کرنے والا ملاسل ریڈیو والے مسلمان کم راستے ٹی وی والے مسلمان کھے نے جی بسم اللہ پڑھ کے پلیتی تو پہلو کا ریڈیو ٹی وی والے ساری دہاڑی دی پلیتی تو پہلو قرآن ہوئے قرآن تخیا کفر ایمان رلا اسلام رلاو والا مسلمان نہیں جی ردری جاندری اور سہر پادری او بھی، او بھی ادرو... او درو... جی نو میا نا بھی ادھر ملاد کانفرنس کردہ مینارے پاکستان کردہ کرسمس بھی کردرا بخار آ واٹ مایا مانا جی ہاتھ لا کر کرو گئے سلا سی کدھر مر گیا قومر سد کے ایٹا گول ہوا جو پھٹے تروڑ نا ہو ویک کرسمس کٹن دیا او نہیں تار تسویری البم اس اپنی تاریخ تصویر کی شکل چھاپی بچپنا اس کا اتو پھر ہوں تک تے واسطے سارا کچھ چھاپیا ترٹ سفے وہ ملاد منا, منا کرس کا کیک پیا کٹ دے پادریاں رل کے ہاں تھلے لکھے کھڑے کرسمس کی تقریب میں ایس ایم زفر مولانا زبیر احمد ظہیر زبیر احمد ظہیر جان دو کون ہے زہیر پتر نے بہرل تے پتہ کو تھلے بہرل ایسا پتا ہے کہ ہے غیر مقلد و حش جی نو <فرصدق> جڑے آخری نے بہ دربار تادر شرک تی بالن شرک تنگر شیرکو ہاں جی یارویں کھیر ہرام ملاد دا لنگر ہر چوڑے دیکھ ہر حدیش جی نو آخ جخ بہ دربار چادر شرک تی بالن شرک لنگر کھاو شیرکو ہاں جی یارویں کھیر حرام تلاد کا لنگر حرام توڑے کام بلے بلے بلے بلے مزہ بیٹا سونا ہوگا لاکھ پیر یارویں کھیر حرام چوڑے کا ویکو رلیا کھڑا ہے اچھا گورنر خالد مقبول آ حضرت بادری صاحب اپنا قادری صاحب اے رل کے سارے کیک پیکٹ دن ایمان نال دسو سنگیو وہ جڑے کفر نال انج وہ یار دیکھو تے صحیح تو اچھا میں گل کرنا اے گل کرنا تعین سمجھ نہیں ہونی پوری طاہر ال کا گورنر زبیر احمد ظہیر جڑے جہاں ہیں اگر کوئی بندے پانچ ساتھ کٹھے ہو کے لے آج میری گلتے آنٹے ہو کے وہ آخر اس گل کی خوشی پک کرنے کہ تہر اے جن ہیں اے سارے ہرمے نے ہر ہوتے اوشی پکڑے ایمان نال دسو یہ اس خوشی یہ ہون گے نو. تے رب قرآن فرمان دا قریب ہے آسمان پھٹ جائے میں کابری نکومت والے ساری دہلی ہر آفر نہیں ہونے لگا لیکن آخر کسی نے کسات رب دی بیوی دا چاہیے تو پوچھنا جت آکھا جائے وہ دے بچے اوتے شریک نہیں ہوں جی خدا دا پتر خدا کی بیوی آخی جائے دے بچے اوے شریک ہوئے کھڑے جے کیا تو ہالا فرنا کی ایسے ایسے مومن والا ضمیر کو نہیں رہا ہوں میں گل کیتی ہے نا میں گل کیتی کئی خنزیر آخنا تقریر تو بعد دیکھا جی کڈیا تالا ممبر سے بہ کے کھیا تی سور بچے بہ کرنے ادما کے ویک لیا جی کئی کتے دے پوتر باہر ٹان ٹان کر ویٹ لیا جی آرام دشانی لیکن ان دلوں یہ شرم نہیں آئی کہ خدا دا پتر رکھی چے خدا دی بیوی رکھی چ لانتی رب نلی گال جان <تصفح> اتنے سوار دا بچہ نہیں بولنا جڑے وہ شریک سکول والے بھی شریک سارے شریک ہو کے تے دن منا مبارک تے خوشیا رب نالہ کھان کی کوئی غیرت نہیں تینا چوڑے کے پترا میں چھا چوڑے دا سوار دا بچہ اندے تے گسا پہ لگتا ہے قسم خدا بھی کر کے آنا لانتی بیمان بندہ پشاننا ہوئے میری تقریر دے خلاف ہوئے گا جو جے پشاننا ہوئے سوار دبائے منافق لانتی بندہ اور جے نہ ہوئے مومن او جب میری گلہ سنے گا سخت تو سخت آکھے گا اوے چشتیاں رب رسول دی خیارت تے بولنے زندگی طرح ہوئی مغیرہ تے رب رسول دی پہ کھانا کوئی اپنی تھوڑی پہ کھانا میں لٹر مار لین ترادری ہوئی میں قسم خدا لوک کے داست تیار ہوں پر جب رب رسول نو رب موقع دے میں نو میں کر کے جہنم رسید کرا میرا کل ٹھنڈا ہوے کہ میرا مولا میرے کو کچھ ہو سکتا سر ہے قسم خدا دی کر کے نا کیا مت نو نو رو دے باقی عمل سام قبول ہوسل کے دشمنا لکھ بیٹھے گل سنو گل سنو سنجیو قاری صاحب کبلا جیوے جیو والی بدوا من میں کسمیا پیا بدوا یہ جگ جیون والا نہیں قسم خدا کی کرکیا نہیں جیتے اللہ تعالی دی ایڈی بےزتی نبی پاک کی توہین تو قرآن دی توہین ہوئے رلے ہوے تھلے انگلش یہودی تے متیا ہوے تے تب گھر چے قرآن دی ٹکے برابر عزت نہ ہو ایسے جہان چی نا جان لانتی حکومت حکومت رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کرنا یہ تو حقوق انسانی کے خلاف وردی ہے ہاں یہ تو ظلم ہے میں مسٹر نو کسرے نسرا چھنا کئی کتے کے پوترانگ لگ جاتی تڈیا <تصفح> حکومتاں رسول اللہ گالاں کھڑنا وہ آدیا نے جرم نہیں حضور گالاں کڈنا کوئی جرم نہیں اگر انہوں فر کے سزا جو یورپ بھی کہتا ہے اور حکومتیں بھی کہتے ہیں سکولی بھی کہتے ہیں لانتی, ہے لانتی ہے یہ تو حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے حقوق انسانی پامال ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہر کسی کو آزادی حاصل ہے آزادی حاصل ہے جو مرضی میں پوچھنا جی رسول اللہ بروکن کی دی آزادی تو کیا مسٹر جلا میں خسلا نہیں لا سکتا میں آزاد نہیں اور یہ میں جو پہ حقدار حقدار مسلمان کیتا ہے سا دس لاک بندہ مرایا ہے پتر نے ملک اسلام کا اگو اگریز کا پتر اگریز کا قانون وہی نظام جمہوریت پارلیمنٹ اہی ساری اسمبلی سے شیطانیت انگریز دا سارا کچھ سارے گل چ اب بولن جوگی رہی کا فرضت اس ملک کے صحت منگا گیا تھا اگر نہ جناب جی بننا پہنجا <مسلا> اتنے دسانے را فرق اتنا ہوئے کہ پہلو اسا انگریز نو حاکم بیک دے ناکم ویکتے سا آدھے سر دشمن کا فر وہ لانتی ایک پاسے ہو کے اقوام متحدہ چ بنائی تھی یہاں آخیا تو تسان پا بند رہا نہیں اے پا بند اس دن اوکھے چ پیا اثانیا کلمے میں والے لانتی انگریز نے سر کتنا وہ چیٹے سن ایک آ نہیں ہوئے سن لبا کی ہندوستان مسلمان پیرے سب سوکھے گل کرنا تو بند کرنا ضلع مظفر گڑھ ملتان شریف تو اگے ضلع مظفر گڑھ کئی بند جانتے ہو سن سچا واقعہ اتوں کا سنو اتوں کی ایک مختارا مائی مختارا مائی کدی کیس چلتا رہا ہے اخبار میں چلتا رہا ہے وہ بڑی گشتی ہے زمانے کی اندر ڈرامہ کسان نہیں جانے اخبار آیا فتنے تو نہیں سمجھتے ہوں ویخو کم سیکٹری ایسے وہ امریکہ برطانیہ کی ایجنٹو ضلع مظفر گڑھ کی سیکٹری ان کی ہے عورت او سیکٹری اس مختار کی سیکٹری موٹر سائیکل کے اوپر کسی کنجر بندے جا رہی سکا برا انہوں روکتا ہے بندہ کمینا کدھر پہ بہن اتریے بڑے بازارج برا کٹن شروع ہو گئی گھر گئیے برا موقع او اس تھپڑ ماریا بہن سیکٹری نے مختارا بائی نکتا فون مختارا بائی آخو مختارا بائیوں استا فون تین گڈیا پولیس دیا آئی برا چک کے لے گئی ہیں تین دن, دن برا کٹیا کہ تہن جنا کیوں روکے حقوق نسواں بل جیڑا پاس ہویا ہے اس دے تحت قانون جو بنیا ہے وہ ہوں نو آڈر ہے کہ جیڑا برا پیو کوئی رشتہ دار اپنی رشتہ دار نو زنا تو روکے سختی کرے کٹ دو مار دو تھا آرڈر جاری نہیں میری ایس ہفتے یہ جڑا ہفتہ ہونا ہے کل نہ برف ملتان شریف شہر چکری سیکٹری جیڑی ہے سی کنجری اس دا برا انہیں اتے آنا ہے اگلے لے کے آن گے میں انہوں سپیکر دے سامنے کلار کے آخساں کہانی اپنی زبانی سنا وہ انشاءاللہ شا کیسے ٹوس دی زبان نہیں تک پہنچ جانی دسو یہ قانون یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے جتنے بہن جناد تو نہیں روک سکتے ہندوستان چے قانون نہیں تے دوائی دو مسٹر یہ تھا ملک ہے ادھر ویکو ادھر ہندو حاکم ہے ہندوستان چھو تو چون تا جا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس بنیا بگوان داس بنے, دا بنے؟ فرق کسان ہندوستان سے دا پاکستان دا فرق دسو ہوں میں شکل نہ کر کر کے لاہور پورے ملک مسٹر جنا دیا حکومت حکومت جرت نہیں ہو سکی این گل کر دئیے کہ تلت آ کے انہوں نو پتا ہی اے موڈ پکڑی بیٹھا ہے یہ گل جتوں پہ کر دو اتے کوئی جواب نہیں بلا میں صاف پیاننا اے پاکستان بنیا نہیں جتھے ہندوستان چی خطری حکومت کرنو اتھے بھی خطری حکومت کرنو اتھوں دا قانون بھی پلیتو اتھوں دا قانون بھی پلیتو اس نالوں بھی وقت مر پاکستان نہیں بڑھدو جو دوہاش ہے پلیتو ہوے۔ پاکستان خالی تربارہ بڑھن نہیں بن جانا جو ہندوستان جی مسیطے بھی ملا دین اتے بھی ملا دین اوے بھی یارویاں ہیں اتے بھی یارویں ہیں اوے بھی داریاں ہیں اتے بھی داری سجنا پاکیت کا فرق ہے قانون اکھنا قانون اوے بھی ملا دین اتے بھی ملا دین اوے بھی یارویاں اتے بھی یارویاں اویار ہیں داری پاکس کا فرق ہوں قانون اسان قانون ویخنا قانون رسول دا کتنے ہو جی قانون رسول نہ پاک ہوگا کادری وغ اے جتنے بئیمان لوگ منافکی سکولے مناف کی ملاد نہل آخری گل جدو سکول والے نے تو حکومت والوں ہے نا میری گل تو کرنا تو ملا دے تو دھوکے کھانے یہ جب آکیے یار نو پردہ کراؤ گھر تے بھئی شریعت رسول قانون نظام سارا پورا کرو تو پتہ کی آخب ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں آخر نہیں ہوئے آپ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں پتھروں کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں हम आगे जाना चाहते हैं जाना। मैं हूं अगले दिन गल की थी फैरोज संस दुकान लाहौर दी किताबां दी, माल रोड से बड़ी वी उ मैं गया थे एक पेंटू ना अपनी रन पता नहीं हमारी रन थी धी थी बहन थी के बना सी ना ले फिरे झाटा छाटा उस कढ़या मेरे नालुजर दुकान दे, दुकान माल रोड दे, दुकान तन पता हूं कि वह मेरे नाल न गुजरिया मैं ना सेक जाया मैं प्या मैं आख्याई उलना फर्द मैं नु आख्या जो गुजरे ना मेरे ना आख्या मैं आखिया रन तरह बैठने बनी है तो ये किधर खिंची फिरते ने कु थी ना वो टीटड़िया वट गई वो समझ गई भी मौल भी करना है जोड़ा वो गन्न थी ना वो कंजर वो कंजर खलोर नक् बचाने के कार मौल साहब अगर इन्हों ना रखिए तो मुड़ आगे कैसे जाएंगे मैं मुड़ आख्या मैं मेरा जवाब भी दस मैं आख्या यार वो तू अ कर तेन पता अगे हो बचती नहीं कचा पवे भी <laughs> मैं आखा कलोरिया मेरी हम सोच पैदा हो गई कि यार ही आते हम आगे चाहना चाहते हैं आप हमें पीछे ले जाना चाहते हैं मैं आख ना सूर न पुछो अगे आना तो चाल पिछे सड़ रसू <laughs> توجہ hey Allah, نہیں فرمائی نقطے توجہ کرو ایمان نال دسو رسی میں کیا جی ہم پیچھے نہیں جانا چاہتے آگے جانا چاہتے ہیں میں نہ سورا رسول اللہ وال جانا, وال جانا گوارا نہیں دجال جانا گوارا سوئے میں پوچھنا سکویا کو دسو جیڑا مد کر دو اگلے د یا پچھلے نہیں فرمائی ایمان وال اگلے میاد تو میں پوچھنا وا جڑے پیچھا جانا نہیں چاہتے وہ منافق ملاد کیوں منا آخنا چاہیے جس نے آمد رسول اللہ ہی اللہ بلکہ نو آخنا چاہیے جشن آ مد گجال کھلا ہی کھلا چاہیے جشن ذرا ڈٹ کے منا گلا ہی دلہ پتہ لگے تے جان آئے سجنا کسما اسا اگے نہیں جا جہا پچھے جان نسند نہ کرو کافرے کیونکہ پچھے ساڈے پاک نبی نے نے حضور دے صحابہ اہل بیت اور سنو سنو اور سنو گل کر روئے زمین سر نہ سٹے تو مڑا روئے زمین عرب بھاج چھے مرضی بھاجو اگر چشتی دی گل توڑ لیا ٹوٹے کر چیڑ ہے ایک ہے جہلی حضرتی سال اسلام تو, جی تو بعد جی نبی پاک سرکار دے اعلان جی رسالت تو پہلو تک یہ جی چھ سا دور یہ ہے جہلیت دا دور جی رسول اللہ دے اعلان رسالت تو بعد کا دور یہ ہے اسلام کا دور دل دل دل. لا وہ چاہیور کھلا چاہتے سن کھوے سن نہ ہلال دیکھنا نہ حرام دیکھنا سب آزادی ہے کسی کسے ہے پتر کسے دائے، چھپڑا کا ہے چھپڑا کچھ نہ پے نا جی کٹھے سوندے بہن پیچھے کوئی پچھن کوئی نہیں کپڑے لا چڑھتے کپڑے پا لے جرضی ہاں جی یہ سب کھلا دور سی چھ سو سال یہ آٹھ دن دور ہے اسلام کا دا دور وہ ہے جس دے اندر اللہ دے محبوب نے پابندیاں ہی پابندیاں لائی این، آزادیاں ختم ہو گئی کھلا کھانا نہ رہا ہوں کھانے چ پابندی ہو گئی حلال کھانا پاک کھانا پلیت نہیں کھانا پردہ کرنا ہاں جی مردوں کپڑے نو ہاں تے جناب تھی کسے دی خیر بندے بیٹھنی فک دی بلکہ حد تک نبی پابندی لا چھڈی کہ بھاوے ابو بکر تے سے ماشا سن حضور نے کلے کمرے چی بہنا پسند نہیں فرمایا آپ نے فرمایا ابو بکر شیطان نال ہندے ان فردے میں پچھنا یہ شکولی طبقہ تے حکومت آلے لانتی ٹی ویاں آلے ریڈیو آلے وہ ابو جہال دا جہلیت آلہ دور تے اپنا ہی گھلے نے اوہی کھلا کھانا اوہی کھلا پانا اوہی ننگے نانا فرق کتنے ہیں فرق کتنے ہیں किमला उस कि छप्पड़ दे स्वीमिंग पूल स्वीमिंग पूल में लड़के नहा रहे ठीक की है नहा रही है वह दा पोतरा सौदा तो उ फर्क सिर्फ इतना है कि वह देसी थी ए जरा विलयती तला है جناب جی تھلے فرش پیا ادھر ٹائل لگ جناب جی ہوں نہ پائے ٹرے پھر پائے فوٹو کٹھے دے پائے ہر پاس مان دسو یہ میں پوچھنا جنا لانتیا نے رسول اللہ کے دور تو پیشہ جا کے دور اپناؤ تے رسول اللہ دے دور دی گل کریے تے آن دینے آپ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اور میں پوچھنا ابو چہل دے دور نو اپنا لوے اور مصطفیٰ دے دور نو نفر دی نگاہ لالوے تو وہاں سے کلیادا ملاد ویس کے مسلمان کی میں آکے گا و یہودی دا پتر سڑو یہودی دا پتر جس مستفا دا زمانہ پسند نہیں حضور دور دا تیو ہے رب قسم کھاوے الانسان لفی خسر اللہ فرمانا ہے مینو زمانے بھی کسم ہے وہ کہڑا زمانہ ہے میرے مدنی سرکار دے اسلام والا زمانہ ہے جس دے اندر عدل بے مثال رحم بے مثال ادب بے مثال اے ایمان بے مثال غیرتاں بے مثال اخلاق بے مثال ہر وے عورتاں حوراں نو پچھا سکٹڑو مرد فرشتیاں نو, نو اس دور تو نفرت کھان تے ابو جہل دے کمینے دور نو اپنا ہی کھڑے ہون پھر تو آکے مسلمان نے میں تے کافر سمجھنا اے اے فر سمجھنا اگر کوئی سکولی اپنا مسلمان ہونا مجھے ثابت کر دے میں سکول پڑھنے کو تیار ہوں میں لو تو دعوی تاستے گل قسم خدا بھی کرتا کوئی سکولی میں اپنا مسلمان ہونا یعنی سکول نو من کے سکولی وہ آدھے نے جڑا سکول نو صحیح منے بھاویں سکول پڑھیا بھی نہ ہو ایک دن بھی نہ گیا ہوگا جا سکول گیا ہے, اللہ میں تے حرام آکھیا سو جب اک خی ہے وہ سکو مسلمان جہا بت پرستی نائز سمجھتا ہے کدی بھی بت نہیں پوجی حضرت عمر میں کیونکہ مشرق دا بھی لیا سمجھ نہیں لگی میں سکولی نیا سکولی اپنے آپ مسلمان سابت کر دے میں سکول پڑھنا اعلان کرنا پا. اور لوگوں آخانگا پڑھاؤ پڑھاؤ اپنے بچیانا. اے بچوں مائی دلال اینی گال میرے بولا یہاں تے تو ایک لفظ کفر کوفر انجمن نے میں تے قسم خدا دی جی کفر سوچا ہے نا کہ آپ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں میں آنا یہ وڈ ٹوک کے سٹ دیا کتا تو رسول نفر میں کوٹھیا بنگلے حضرت سلمان فارسی کی جگی تو اسے کٹا کولی کنلی تھی بیٹھ والی جنت دی حور تھی अज कोठिए बैठी खोती खोती भी लत्त मार खलोंदी उस गई गुजरी सदके जावा छड़िया छत हाई وہ شتیر سن کھجور دے ویخدیث دنیا یا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے وہ چڑیاں دی ذاکرہ کہلے بس ممکان لگا چڑیاں دی شیر سن کھجور دیکھ گیسی سی دنیا یا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے دعا فرما غلط میں سویرے تک کر بیٹھا یہ موزوں ہی دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ سرکل میں قبول کرو رسالہ ہے ضرور خریدیا جی کس ٹائم کرتا کفر نے تنظیم اساتذہ صوبہ پنجاب پاکستان کرتا سکول شیر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال دا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تجر چاہے کہ سکول کا مقصد کی ہے مسلمان نو تعلیم پاؤ ایمان بےمان بنتے جدھر جی مرضی موری جاؤ آخو مسلمان تے بام مارے مارے گا قرآن تم مار مارے گا بچوں ہاں بن جو گیا جدھر جی مرضی لاؤ آ ایک دوست میرے کو مسئلہ پوچھ جناب آپ نے سکول میں تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں آپ کو انگلش بھی آتی ہے بم مارے مارے گا قرآن تم مار مارے گا بچوں ہاں جد بن جا گیا جدن وردی ایک دوست میرے کو مسئلہ پوچھو جناب آپ نے سکول میں تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں آپ کو انگلش بھی آتی ہے <laughs> مہنو انگلش آگ سن لو اگر میں فرد کرو گیا بھی ہوں نا بھی ہوں کسی دمل نہیں ویکھی پہلے دسو ایک بندہ چوریا کرے چوروں کتب بن جائے میں جیس پاک بنایا سی جس چی لے میں انچنا کیا کتب بننے بعد بھی گا کہ ہوں چوریا چانوان چوری نہ کر رہا پچھا سنبھال اویچارے اکلوں فارغ ہو چکے اکلوں فارغ ہاں ایتھے کوئی مول مول مولا بخش کو اللہ بخش کوئی وہ شیر پڑتا ہے خدا تھا جس کی ہے یار ہوں منت خدا دا پیر بھائی دروید پڑھتا ہے میں کفر کیا میں اس کو تو تعبا کرنا اگوں نوا نکاح اپنا کرانا نوا نکاح گواہ بٹھا کے کرا چا کوفر اللہ تعالی نی بھائی آخنا کیوںکہ اس کا مطلب یہ اس دا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ میں نوز بلا احمد یا آپ آخد کہ وہ رب تو ہو, ہو گیا پیر بھائی تے نبی پاک ہو گیا رب کا بھی پیر تے اس دا بھی پیر تے نبی پاک رب کا پیر آخے آپ کا فرفل تئی اپریل بروز سوموار بعد نماز شاہ بمک بہوبڑا پیر سد محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشددی اس کا کتاب سننا جائز نہیں شم سلمان مشدد کا خطاب سننا جائز نہیں ان دے ان دے کفر کیسٹ میرے کو پی ہے مجھے جلال پور بٹیاں ملی تھی تو پتا نا وہ کسٹمسان مچھدی دی, دی کسٹم جلال پور بٹیاں تو ملی دی دے اندر جی باہر اسدر ہاں سرگو ملو سی سرگویم ملی سی اس دے اندر اللہ تعالی معافی دے اس ایسیا گمر حضرت موسا علیہ السلام دی بےزتی اس کی تی اس اس کے دے اندر اس کا خطاب سننا حرام ہے پتر پیر سیال کا خطیب ہے نا خود پیر خیال تو نہیں پتر میری گل سن ایک خاجا پیر سیال ایک ہے بات دی اولاد پیر دی اولاد ضروری نہیں کہ پیر بنے اصا ہر کسی کی گل پہلو شریعت رسول اللہ لال ویخنی میں پیانا اس حضرت مرسا کلیم اللہ علیہ السلام دی, دی کی بےزتی کی تھی اس کےسٹ کے اندر اس آخیا حدرت مورسا کوئی غلط نہیں تھی کیسٹ میرے کو پئی ہوں دو جگہ بیٹھا میں انہوں نے ویکا کہ میں شریعت لے کر رسول دی حضرت مورسا تک تو بیٹھو بیٹھو بیٹھو بیٹھو خوش نہ خوش رکھ وہ مینو آخدا رہے مینو آخد کوئی ہد نہیں لیکن میں انہوں پہ آخنا کہ تمہوں منے گا تو بےمان ہو سی بیٹھو تھلے بیٹھو یار بیٹھو یہ سوال گلیں ہوتی رہے ٹٹو بندے ہوں رہتے ٹٹوڑ کے تو پریشان ہو لگ پائے بیٹھو آرام لوگ ادھر بدل رکھو یہ پوچھنا میرے خواجہ کمرو توجہ خواجہ کمر سیالوی رحمت اللہ دے دور دے شیعہ توجہ خواجہ کمر الدین سیالوی فرکار دے دور تک شیعہ سیال شریف داخل نہیں تھی ہو سکتا باہر تختی لگی کھڑی تھی حمید الدین نے شیا تو وہاں بھی کیتا کیا دس اگر حمید الدین پیر شمس الدین سیالوی تو لے کے خواجہ کمر الدین سیالوی تک اپنے دا راہ جاوے چھد کیا حمید الدین حمیدین نہ چڑیے سے تو سنو کر کلمہ کسی کا تو پلے آئی اصا پہلو شریت رسول ویخنی ہے بعد چ پیر کا پتر ویخنا توالہ پیشکش خاجا شمسین سیالوی دا جس پیر سیال فیل دتا ہے خواجہ کمرودی سیالوی کو بندہ آیا نے والا اسکوا پیاسی خواجہ کمر نے فرمایا نو گھنا کدتا جا گھر تک ٹھیک ہو ویسے آجے. تک شو گال کٹ ستا کڑھا گیا گھر تک پہنچ دیا لکبا ختم ہو گیا کاری محمد حیات سیالوی صاحب لہور دے خاجہ کمر سیالوی رحمت اللہ تعالی مرید من واقعہ سنا انہوں نے آخیا وہ بندہ حال موجود ہے جا لکا ٹھیک ہوا جی پیر ہوجا مر میں منستے کی میں ان جی سرت رکھ واسطے تیار ہاں جی پیر دے اکبر دی غیرت نہیں رہی مستفا دی غیرت نہیں رہی وہاں بھی شیا سب نال کیتی کھڑے تو مر ان دے پیر نو تو پیر من کے دو لکھ جا میں دو نہیں جانا چاہتا جے پیر دا پتر پیر چھے اپنے پیو ن او گستاخ بن سکتا ہے گستاخ بن سکتے تکریر سدکے یہودی یہ قانون ناظم ہوم تکری آخران آخ جہی تکریر کی کلما دوبارہ پڑھ کتنے بت پرستیاں رسول اللہ کی شریت دب جانی جمعی دینوں میں مجھے عرفات رسالہ آ دیکھو بت پرست بھج کدھر گیا عرفات رسالہ میرے ہاتھ چمارا خاص مفتی نہیں نایمی جامعہ جام لاہور دے لاہور در فانی اس دی وفات تو بعد خاص شمارہ انہیں شاید پیتا ہے آتا سی پہ نا بھی اگوں سیال پیر سیال بیٹھے ہوں نے ہاں یہ ویکٹے کہہ جتحاد بینل مسلم سفا نمبر ایک سو دس اجلاس ہوا اتے کس تاریخ نیا اٹھائیس ستمبر انیس سو اکانوے بمکام گورنر ہاؤس پنجاب لاہور جس دے اندر شو رکا کہڑے سن اجلاس کی صدارت کی دیوبندی ملنا سمی اق نے اکوڑے خٹا کالا زفر علی نومانی خواجہ حمیدین سیالوی سارے ہاں جی تے کی ہوا جو ایجنڈا پاس ہویا زابطہ اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام او وہ لکھے کھڑے ہوں نالتا بھی زابطہ اخلاق پاسے دا آ پسے چاہد شی آنے تعی ہوا دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا یہ تح ہوا بھی دونوں بندیاں وڈیر دا بھی احترام کرو شریات کرو ہوا ہوں حوصلہ کرو حوصلہ وہ سدھی کے اکبر گالا کھانا کھوتے صدیق دے سکھا کتے کا نام بو بکر رکھا شا نا گالا کھانا ملا پیر کٹھے ہو کے نا دا احترام کرو وڈیر ہاں لانتی آخ لانتی توں یہو جہاں کلمہ پڑھ اسا نہیں پڑھ سکتے سڈے سر کا تاج وہ ہے جڑا دی شریعت دا سچا غلام ہے ہاں پیر میرے علی تاج دارے گولڈا نام لائن سر چکاو گے جی توں آ خوجا نفی نفیو خاجا نفی نفی جو, جو بندیت مائل ہو گیا کمار ایڈا دلہا تن ساڈا یہ عقیدہ صحابی دا پتر جو یزید بن سا نا صحابی دا پتر جی پہ پیر دا پتر بھی پڑتا صاببی اور شان ہوں کہ ہزار والابی گھوڑے پیر دی خاک نو پاؤ سکتے شان والے دا جڑا ہو پائی یزید پلیت آکی کھڑے پھر ایک اصول پہ ملتا ہے جیڑا پیر کا سی غوث دی اولاد ہوے سر سدا ویران کا پیر تیرے کری سر <سلام> سید جڑا ہے سر سید احمد خان گیڑی وہ آ سد ہے لیکن اصل تا پانے آلات حضرت بریلوی فرماند ہیں جڑا سر سید دوست منن والے تابے دار کافر نہ سمجھو سننی نہیں <سلام> دیکھو اگے سنو ایسے بیانات سے احتراج کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو طے ہوا تحساب اخلاق طے ہویا ہے وچ سارے ویچ بیٹھ رہے ہیں ہویا ہے کی آ جناب ایسے بیانات سے اعتراض کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو کیا آ کے سارے ایسے تکریرا نہ کرو جس میں دل دکھے ہے کسی کا ایمان جدو جب دے صحابہ بھی شان بیان ہو دا دل دکھ د کہ نہیں جب مستفا و شان بیان ہوابیاں کا دل سڑا کہ نہیں طے کی تخت تکریر کرو ہی نا؟ جذباتی ناروں اور دل آزار خطموں سے پرہیز کرنا جذباتی نعرے جب آخو یا علی مدد جدو آخو یا رسول اللہ جدو آخو یا غوث سل آلم نعرہ مارو تو کیا وہابی جہے نو فرد جب آخو ہر چار یار تحسے میں چتی میرا فیل اللہ تعالی کے فضل سمام شاہ لجپال سد امام شاہ پیر گولڑے والے تاجدار وڈے سرکار کا خلیفہ وڈے سرکار سیال دلیفے پیر سیال دے لیکن میں اہا نہیں کہ نسل تک اگوں جو مرضی کرتے جان میں دین ایمان سمجھی رکھا نہ میں صرف اس حد تک ملنے اگلی نسل ہوں جس حد تک شریعت رسول دون گے جب رسول دا راہ گے ساڈے کوئی شہ نہیں لگ دے کیوں جو اصو جنت جانا چاہتے او لکھ نہیں جانا دی جی اصل رب کے مقابلے رب چ بنایا نبی دے مقابلے نبی چ بنایا یہاں کی ہر جائد نجائد نو ٹھیک چا کیا اچھا دون لک ہے اللہ کسی بندے بدلا پوچھا پرایت بانڈ نہیں ہوں پرایت بانڈ پرایت بانڈ کسی بندے پوچھے سمجھتا فرما دشمنان اسلام تباہ فرما دینے حق کا بول بالا فرما دوست کے خلاف ہوئی نظران جنہ دوستوں چاہیے ہو سکتے ہیں بڑی سارے بڑے بڑے پیارے موجود حضرات اج دانی بیان بام کام دربار سخی سابت شاہ رحمت اللہ مورخہ انی اپریل دو ہزار سات بروز جمعرات بعد نماز اشاد حضور قملا مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی قادری گولڈوی مدا جلال علی آ بیان فرما رہے ہیں اور اس بیان دی مکمل ریکارڈنگ جلال پور بٹیاں مین بازار حضرت علامہ مولانا حافظ حافظلکاری محمد ارشد صاحب چشتی کو مل سکے گی. سمات فرماؤ آج دے اس نورانی بیان کی مکملیکارڈنگ جلال پور بٹیا مین بازار اضرت علامہ مولانا حافظ ارکاری محمد عرشی صاحب چشتی ان کو اس بیان کی مکمل ریکارڈنگ مل سکے گی اج پاک محمد آیا اج ای پاک محمد آیا ارش تلے کر فرشادی کر ارش تلے کر فرشادی کر نور د بدل چھایا اج پاک محمد آیا اج ای پاک محمد آیا ای سب تو پہلا نوری تارا سب تو پہلا نوری تارا اب تو پہلا نوری تارا رب دا پاک حبیب پیارا رب دا پاک حبیب پیارا ارش د رونق والے عرش دی دونک فرش والے آجل وا فرمایا اج پاک محمد آیا اج پاک محمد آیا ہم آیا باد سبار رحمت دی چلے باد سبار رحمت دی چلے جھکیارش زمین دے دیول جھکیا رارش زمین دے و نورڑکے نوری رل کے نور دے تڑکے نوری کے آج مایاج پاک محمد آیا اللہ رسول اللہ عج پاک محمد آیا عرش تو لے کر فرشو تی کر نور دا بدل چھایا جایا اج پاک محمد آیا ہے بیٹی تائی کہ حلیمہ بیٹی تائی حلی رج رج خوشیاں مانا تی شیما بیٹی تی ہلی ماں رج رج خوشیاں منا تی ماں وی تینو اج دب نے ویر تین اج دب نے جس لئی جگ بنایا ہے اج پاک محمد آیا اج پاک محمد آیا رکھ والا آیا امت دار والا آیا رب دور اجالا آیا امت دار والا آیا رب کا نور آیا لاندے دائم جس دے چڑھ دے نور نے چالن لایا اج پاک محمد آیا اے اج پاک محمد آیا اے ارش تے کر فرشانی کر ارش تے کر فرشانی کر نور دب دل چھایا اے اج پاک محمد آیا اے اج پاک محمد بس سونی صورت والیاں والی قدم ٹکایا کر سونی میں سورت والیا اولی قدم ٹکایا کر سونی میں سورت وال قدم ٹکایا کر آم مندے والیا اولی قدم ٹکایا کر آمی مندے کنڈل والیا اولی ٹکایا کر بس سونی آشانا والیا اولی قدم ٹکایا کر گود میری لے باہر نہ لے جایا گھر یہ کون فرمیاں نے اے اما ہلی مبیاں فرمانیاں نے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلسل چکیا ہے چمیا ہے سینے لایا پیار کیتا ہے فرمایا نے بس سونی و اولی قدم ٹیکایا کر سونی وے صورت والا اولی قدم ٹیکایا کر بچڑے جانی خیر تھی تینو نظر نہ لگے دی یا رسول اللہ سل تڑے جوانی خیر دی تین نظر نہ لگے گر دی تلی قدم ٹکایا کر سونی و سورت مالیا ہلی قدم ٹکایا کر آکو سبحان اللہ میں پہلے گل یہ آکی تنہوں ملاد ہے ملاد اُتے سبحان اللہ دے یا, یا رسول اللہ دے ترانے یہ ضرور آکھنے نے ہاں نات بھی سنتے سبحان اللہ بھی کرتے رہو تمہال فرمانیاں نے او کالی او کمبلی وال मेरे नूरू जा काली कंबली वाल मेरे नूरू जा लिया जे चीज किसी की लोड़े तेन मेनो हुक्म सुनाया कर बस सोनी व सूरत वालियाली कदम टिकाया कर आमी मंदे कुंडल قدم ٹکایا کر یاسی والیا اولی کدم ٹکایا گود میری بچ لے, لے جایا کر اے گود میری بچ لے بارنا کھیل جایا کر یار جدو ہے تر جام دل میرا برام دے سدکے میری بھی یادری ہو جائے نبی اکرم سلا سلم کے دربار ادر تھی بڑے بڑے نیک عاشق کے بیٹھے ہو اور سدکے میرا بھی بڑھاپا آ گیا انہیں جمندری دکا لگا سے کیا کپورے دوستو خدا کی قسم ہے نبی اکرم سر سلم شانہ دیکھ ایک بری آخر نا سبحان اللہ ان کرم ہو گیا آ فرمانے یا رسول اللہ تاہ جد ہے یہ جمد دل میرا گبرام تاہر جدوں ہے جمدار دل میرا گبرام دبرائی لترے گر آمد کدی دلے ہو لایا کربرائی لترے گھر آمد اللہ تعالی حاضری کپور آنے نے سبحان اللہ آلم دلی لا جی اللہ اور کپور te شرما سٹ دیا وہ تریاں دیا گا نے مار مار سٹ دے گزر گئی